اور کسی سے بات کرنی میں اپنا رخسارا کج نہ کر اور زمیں میں انتراتا نہ چل بے شک اللہ کو ناؤ بھاتا کوئی انتراتا فخر کرتا